میں ش اللهم صدق الله اللهم الله نلاظيم وصدق رسوله النبي الجليل امين سبحان الله ان الله وملائكته على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه سلم و صلات و سلام گیا سی یار سولہ والا گیا سی یا حبی بلادی ہات من بھی مکی نہ کلو بلام ہمرو تو بعد آجر دی بار گاہے کھا دے دعا ہےفون گفور اساجر معافی منگفرت تا فرما اور ہر شر فتنے تو اپنی حفاظت بنا بخش دی خرابی کی وجہ تاخیر میں آنا مختصر وقت در سامنے نام نہاد بریلوی جھوٹیاں اور غلط گلیں آلہ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی انہو کی طرف منسوب کی ہوئی انہوں تو پردہ کشائی کرنا اور دینی مسائل درست پاکستانی ملان جو حکومت اور یہود نشارہ کی طرفوں ملاوٹ دلالتان گمراہیا شامل کیتیاں ہوئی ہیں کچھ انہوں دی نقاب خشائی کرنا اور جو سڈا موقف ہے اس دی تائید دی وچ ہندوستان دے علماء مائے کرام جستانہ بریلویا تو فید یافتہ نے اونا تحقیقات جناب سامنے رکھنا اپنی موقف کی تائی اس تو پہلا ایک گل سمجھو جبر کوف جبر ظلم تفر دیا راہبر ظلم کے کوفر راہ درویشہ آلما حق دلما دی رکاوٹ ہوں یہ سب کو وڈے رکاوٹ بنتے ہیں پھر ظالم کافر حکومت دی کوشش ہوندی کہ یہاں طبقوں کو اپنے نلاؤ یا مکاؤ تاکہ ساڈے کفر تے ظلم تے جبر دے دتر نہ بن رکا رکاوٹ رکا نہ بن سک وہ دو ہاتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں ایک طاقت کا کہ تنہوں مار دیا گے نہیں تو جی میں آنے او چلو سارے چلو دوسرا ہاتھ کنڈا وہاں کا ہوتا لالچ کا تما دن کا پیسے دینے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 او اپنی جان تے پیسہ مال دولت حاصل کرالما کافران ہاکمل جب دے لے اونا دی مرضی دے مطابق فتوی دے, دے وہ پھر اپنے نبیا کی شرح چڑھ دے, دے نے اپنی شرح نا وہ کافر والی ظالم والی ہاکم والی وہ شرح کے پچھے ٹر پہ بنا بنا کے پیش کرتے ہیں یعنی دے پیر بنا شرح اپنی بنا کے ہاکما پیش کرتے تے ہاکم یاشی کرتے وہ قوم دے پھر وہی شرح مسلط کر دے اے دی مصنوعی ہی شرح ہوں یود نسارا پچھے اویں ہی انہاں دے, انہا دے ملہ تے پیر اویں کردے سن اچھا ہوں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 تُسا دے ولی تو سلیاں ولی تے تو نبی دبی تے جو مرضی کروے بخش دن شیتان تھپکی دیتی رکھتا اے تھپکی جو لانتی خوش رہتے ٹھیک کچھ لوگ کچھ علماء اور پیر ایسے ہوں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 نا بادشاہ دے خوف تو گھبران دے نے کہ وڈے بادشاہ کا خوف اندر دل چیز کی لالچ ہوتی ہے کہ وہ جنت دی تما رکھ کے بیٹھے ہوتے دے ہک والے جہاں تما جنت دی رکھی ہو, ہو دنیا دے کہڑے باغ, باغ, باغ دے اتنے اکھ رکھتے ہیں کہڑے باغ والے شہ نگارج نہیں رکاوٹ بن جاندے نے بادشاہ دے راہ یہ پھر شریعت اوویں پیش کردے نے جویں انہاں دے نبی پیش کر کے گئے ہوندی نے یہ ہو جان دے بارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفت من امتي قائما على الحق میری امت دے کچھ لوگ حق تے قائم رہیں انہوں کسی ظالم دے ظلم جابر دے جبر نے نقصان نہیں دے سکنا وہ پھر فتوا شریعت دا صحیح دیں گل صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہ والی شریعت نہیں ہوں کی رسول کریم والی شریت نبیا والی خدا والی شریت ہوں اس لیے یہی صورت حال ہے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 یہ نہ فتوی شریت ساری یہو نسارا والی تکومت والی پیش کر دیتی وہ رب رسول والی شریت ہی گئی یہ ہوں جو یود نسارا ہلال آخنے انہوں ہلال آتے جنہوں وہ فرد آکھنے ان فرد جنہوں آخر جائد ہے وہ جائد جنہوں آخر آرام انہوں آرام آتے ہیں خدا کے نزدیک آرام ہوا نہ ہو یہ میں خلاصا کر دسنا پورے ملک دی یا پورے ملک دی ہوں جڑے لوگ جہے نام مراد اللہ تعالیٰ دی شریعت بدل لین وہ اپنے مشائق اپنے بزرگ اپنے جڑے پیچھے وڈیرے انہوں کے گزرے نے انہیں گل بدلدا انہوں سے تحمت لا دے جھوٹ بولدہ انہوں نے وقت لگتا جڑے رب کی شرح بدل لین وہ اپنے بزرگوں دی گل کیوں نہ بدلن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 آلہ حضرت بڑے سرکار دی دے نام نال منسوب کتاب چھپ دی آم پھول تویز دے حوالے نال شمع شبستان رضا شمع شبستان رضا یہ نوری کتب خانہ ہے تھے وڈے ٹیشن اتنے نوری مسجد دے نال انہوں نے کھولیا ہوا ہے وہی زیادہ یہ چھاپتے نے اور بھی کئی چھپتے ہو سکے لکھی ہوئی ہے کہ آلہ حدرت بندے گئے انہیں آخیا جی سڈا کافران میچ ایک کرکٹ دا تے آپ نے انہوں تویز دسیا نقش دسیا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 فتوا بریلی شریف ترتیب دے ہین مفتی محمد عبد ال رحیم آل ماروف نشتر فاروقی دوسرے مفتی محمد یونس رضا او ایسی یہ ای بریلی شریف آلہ حدرت مدرسے دے مفتی نے دونیں اضراتی کتوں کہ ہیں جی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 میں حیران ہاں بئیمان تے جنا کتاب اپنی طرفو بنا کے کچھ عمل آلہ حضرت بریلوی سرکار تویر کچھ وچ لکھ کے ساری ساری اول تو آخر تک آلہ حضرت نمے شبستان نے رضا چ بنائی بڑا کے چھاپ دیتی اے ہوں کیوں نا جھوٹ بولیا او ود پرستی کے ہوئے بھئی پتا ہے اپنی نسلوں یود تو سکول پائی کھلیا لہذا ہوں کرو آلہ حضرت تو ثابت کرو بھی کرکٹ بھی آلہ وظیفے نال کروا سی ٹڈو کرکٹ وزیفے کروا سا وزیفے دسدر سکیں کہ لو تو کرکٹ کھیلو آ وزیفا جی تک ہے ایمان دسو وی گلت اور جھوٹھی گل اسلام کے بھی خلاف تلا حضرت کی غیرت دے بھی خلاف آلہ حضرت کے علم و عمل کے بھی خلاف, خلاف دی ان کے تفقوں کے خلاف ان کی خلاف داری کے خلاف گھاڑکے آخر والے بریلوی نا نوری خانہ پتہ نہیں ہو کے چھاپیا ہے پتا نہیں نوری کتبخانے والے دے ہیں یا کوئی ہواپے جڑے بھی چھاپ دے ہیں اتنی وی زیادتی کیوں ہے کی خدا رول راضی کرنے کی خاطر کیا لانت اللہ بین آتے اللہ جھوٹیا اللہت ہوں یہاں نہیں پڑھیا اے امت مستفا صلی اللہ تعالی وسلم نو ان جھوٹیاں کہانیاں بزرگان دین دی طرف منسوب کر کے کس راہ رہے ہیں کیا یہودیاں دا راہ نہیں ہے جیڑا جا حضرت بریلوی یہ فرماوے کہ نیچری انگریزی طریقے دا جتا بنا موچی جہا ہے وہ حرام ہے پیا وہ کرکٹ نظر یا کرکٹ انتہا درجے اللہ حدرت بریلوی یہود دا دشمن سی فرانا اور اونا دی دشمنی دی روشن دلی وے کہ ساری انگریزی تعلیم سکول وچ ایک تھان سے بھی آلہ حضرت بریلوی کا ذکر نہیں آیا دیوبندیاں دے سارے مدرسیاں دے ذکر آئے انہاں دے سارے وڈیریاں کے ذکر آئے دے تعلیم انگریز دی تعریف دیوبندیاں دے وڈیریاں دی یہ دستی ہے پئی کہ انگریز اگریز یہ ہے تعریفاں کیتیاں تاریف کی کتابیں نہ دالیم کیونکہ انگریزوں کی سی آلہ حضرت دشمن سی اس واسطے کافران گوارا ہی نہیں کیتا کہ آسان اپنے دشمن دا تعارف کرائیے ہاں اے پکی پیٹی دلیل ہے دو بندیاں پوچھو اے تعلیم انگریز دی ہے پیسہ یو تو سارا بوش لاؤ کہ نہیں لا بوش پیسہ لا تاریف تاری کیوں کراسم نانوتوی دا ذکر کیوں ہے شبلی نمانی دا ذکر کیوں ہے التاف آلی دا ذکر کیوں ہے دارالوبند کا ذکر پاکستان وہ وجہ کی ہے مرو علم تعلیم دے اندر ندو تلولہ مہا مدرسے دا ذکر کیوں ہے جامعہ ملییا دا ذکر کیوں ہے سارے دیوبندیاں دے مدرسوں کے انہوں دے بزرگاں دا ذکر کیوں ہے وڈیریا کا انہ کا ذکر تنگریز کے بنے اگریز آخیا ہوں تمہوں میں اپنی کتابیں رکھا گا کیونکہ تا جا بنے گا وہ میرا ہی بنے گا تاریف میری تاریفا ذکر میرا ذکر تاری دی دد میری دیڈا ویخنا میرا ویخنا تھی ایک میں ایک جسم دو نے جان ایک انہیں تاریف کی آلہ حضرت بریل رحمت اللہ تعالی سرکار آپ نے جو کبھی مرد حق نے کسی پاس لچک نہیں پیدا کیتی کافر متعلق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 کسی بھی, کسے بھی اندر کسی بھی شہر بھی تے سمجھ لو کہ وہاں وج دات گل جھوٹیاں لانتی منسوب کر کے منسوب کر کے بدنام اور جناب جی یہودیت والے پاسے کھچن دی کوشش کی ادھر آ جان ہے جی لیکن اللہ تبارک تعالی اپنے امرت غالب لے ہاں جی او حفاظت کردہ اپنے دینے دی ہک کی اپنے ولیا آب چھپوا کے تے پاکستان بھیج کے در چرو سرے کی کتاب کی ہے ہی کونی جی لہذا آلہ حضرت نہ نا کرکٹ نائز رکھ والے نہ کسی سکول نائز رکھنے والے نے یہ لانتی برالر کا کم جے آلہ حضرت بریلوی کام اچھا ہوں تھی سمجھدار بندے جی اج تنسا کی سننا میں نہیں سنیا کسی ممبر تو کہ کسے آخیا ہوئے کتاب آلہ دی نہیں یہ مطلب ہے سارا پاکستان دا پاکستان دہائی خدا دی کوئی انج مکالا ملی کھڑے نے توبا تھوبا تو بان بڑے کھڑے نے ہوں کیا اتے کتاب چھپی اتے چھپی یہ میں ہی کھڑ کے یار تو سنایا ہو سنی جے گل کسے کسی تو سنی جے کیوں کتاب چھپ گئی ہے یہ نہیں پڑی پڑھی جاتی نو کوئی پتہ نہیں کی لکھیا ہے لکھا مہا گل کہ جے جی انی گل کر بھی تھی سا... سا... سا تے یہود یہ تے حکومت ہو جان گیا ناراض پیسے ہو جان گے بند ہاں جی جہے سانو ڈالر مدرس ملتے ہیں ہو جان گے نالے عوام آکھے گی مولوی وہ की कीती बई मानो पुत्र सारी दिड़ी सकूल क्रिकेट खेलते हैं सारा झूठ तु थप्या चेर छुपाई क्यों है हम सूर जे मदरसा बैठे ने एक रादा फाउंडेषन फलाना फाउंडेन मैं फाउंडेन के पुत्रों को पूछना ये गलत छुपाइया क्यों जे یہ کیوں نہیں بیان ہوں کیوں نہیں درویشوں دستے مہا دی یہودیاں والے ملا یہ والے پیران دی سنت ادا پی ہوں تریقہ لانتی کہ حکومتان راضی رکھو تے پیسہ لو تے جان بچاؤ تے بچنی مڑ بھی نہیں بچی دی بچی ہے کسے دی جان ایمان دسو کسی بغیرت دی جان بچی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 پٹی حرام ہے یہ قرآن وی حرام ہے سننا یہ دے یہ نعتوں دی تقریر کوئی شاید جائز نہیں ہوں اس گلتے سا کوئی پاگل ہے کوئی آدھے سختی کی جایں دین بنائی جا لویں حرام ہے کیوں حرام ہے جی یہ اکثر تصویر ہی نہیں لوگ گل ایک کرنے والی جنڈا بےغیرتی لگا کھلا گھر ٹی وی, وی رکھ دے مگر نماز جائز کو نہیں ہوں اب کرتے سر ربو لال امی ہندوستان چای تائی گل دیتی <تصفح> آلہ حضرت آستانہ بریلویا تو فیض یافتہ لوگ آستانہ بریلویا ایک ہوئی فتوا فتوا بریلی شریف ہے جڑا سامنے کتاب پیسے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جناب ٹی وی رکھنا کی تے جیڑا امام ٹی وی والے گھر جانا اٹھتا ہے کسی ہور گھر ٹی وی ہے تو امام دے گھر جا کے اٹھ دا نال اس دے مگر نماز جائز ہے کہ نہیں اصل تو بےمان ہوئے پایا نا ہندوستان والے جڑے نے مسلمان تو مفتی وہ سمجھتے نے کہ سارے سر تے, تے کافران تے دی او چکنے بیٹھے نے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 اس کتاب جے سوال ہویا تو جواب مفتیان کرام کی دفا نمبر تین سو نوے نمبر تین سو نی وی دیکھنے والا فسق و فجور کا مرت ہے کہ اس سے تعلق رابط رکھنا باعث توحمت و الزام ہے جڑا اس نال تعلق رکھے گا جنے رابطہ رکھے گا اس دے بارے بھی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 یقیناً اگر امام مذکور ایسے لوگوں سے تال میل رکھتا ہے تو وہ فش کو فجور کا مرتکب ہے اور اس کی امامت ممنوع اسے امام بنانا گناہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروح تاری واجب الادا ہے جڑا امام رکھ دے تعلق ٹی وی والے گھر نال ہوئے مڑ بچتی شاید کوئی نہیں پاکستان یہ اپنی نماز دا کی بنسی وہ آدھے نے مکرو تاریما واج بولیادہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے جڑیاں ٹی وی والوں نے مگر پڑھ کھلوتا ہے ماں اسی تے سخت بھی ہوئے جہل بھی ہوئے, ہا جی انڈیا دے ایجنٹ بھی ہوئے او بھائی یزید سن چشتی اڈیا کا ایجنٹ ہے یا پاگل ہے اور میں گا مرے او ہوں چرس آئے گی ہاں चर्च इ के तू आख बरेली शरीफ का आस्थाना सारा इंडिया का एजेंटरी प्रोफेसरा हम इन आख भी इंडिया बरेली शरीफ आलाजरत तो लैके थले सारे अंग्रेज के एजेंट ने इंडिया के एजेंट ने यह फतवे लिखी आने دے اور دے مگر نماز جائد نہیں ہوتی جی گھر مطلب ایجنٹ کے ایجنٹ نے تو مڑ میں انڈیا کا ایجنٹ جی فرق میں پتا تو فرق نہیں پہ ہاں جی اور سجنا سڈے درویش میری تقریر سننے لے بےلی عام کدرے نماز نہیں پڑھتے ماما دگر پتا کی آتے ہیں یہ کوئی نو فرقہ اٹھا یہ کسی دگر ہوتی نہیں میں انہیں چوڑ چپٹا کے پترا کے آنا مرو تاری برباد ہوتی پی ہے اصا بھی تگر کر کڑیے لو درویشو یہ بریلی شریف دا فتوا آیا پیا جی مطلب نہیں پڑیاں شکر بچا لیا پڑی نے چلو دوبارہ شروع کرو آخیا کیا? اللہ تالا او امداد کردار یہ نہ سمجھا جی پوری دنیا بے ایمان ہو گئی نہ ضرور ایمان والے یا اللہ حضرت بریلوی دا فیض ہے ہاں حضرت بریلوی دا فیض ہے اس مرد حق نے اس یہودی لانتی فضا دے اندر بھی یہو جہ گے ہوئے نے جڑے دینے حق نس پلیت محفوظ رکھی کڑے تبجو بولو سبھا سمجھ آ گئی نہیں سنگی وہ اچھا ہوں یہ ہو گیا بھی جہا امام ٹی وی والے گھر درستی تعلق رکھے جہاں دے گھر خود ٹی وی وہ لانتی کی بلانے انہی اپنی نماز دیکھی بنتی ڈش بھی ٹنگی کلا ہے مسیحت کلین بھی پوائی کلا ہے سبحان ادھر اٹھیا ہوتا ہے تو ادھر سجد کرتا ہے وہ سلامتی آ کے ہک نجدہ کر بغیرت نہ بن شرک نہ کر ادھر یہود نجدا کرنا پلیتی کوفر بغیرتی نو سجدہ کر کے اٹھا ہونا ہے مہا دہی تماسیلتی ان تم لہا کے فون ساڈا کلندر اقبال فرما ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے وہی بت فروشی وہی بت گری ہے یہ سہنما ہے یا سناتے آذری ہے اقبال آتا ہے سہنما ہے یہ فلم یا ابراہیم دے چاچے آدر والی سنعت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 یہ سارا آزر دی نسل ہے یہ جنہ موویا فلم کنجر ملا نے پیر نے جہے بھی بنوا دیتے پیڑ آدھا سالام اقبال ہے سارے آزر دی نسل نے یہ دی روحانی اولاد نے او یہ وہ آنگوں نام مراد آ کے بت بڑا بنا کے لوگوں نے ہاں اقبال ہے وہ مذہب سی اقوام آدھے کہن کا یہ تہذیب حاضر کی سودا گری ہے وہ آخے پرانے زمانے کے کافر کا مذہبی بنا یہ آخے جیزیبری جی دی نا اس دی اے دی کاروبار دنیا کی مٹی ہے دوزخ کی مٹی وہ آتا بت بنتے سر آدر جڑے جی بنا سی وہ مٹی سی دنیا دی یہ ہے دودخ کی حاضری کیوں آخیا یہ دوزک کی مٹی بت خان کھا کی یہ خاکستری ہے کیوں فرمایا اللہ میں اتنا سخت لفظ کیوں بولے ہاں اس واسطے आता जी सौदागरी है ना यह कारोबार जरा बंद जहनम ले मधब जहनम ले कारोबार जहनमड़ बनते हैं बनाव अच्छा एक गल समझ आ गई न ہوں جی جاؤ گے امام دچھا ویکو گے کہ نہیں جی امام دے اگے, ٹی وی پیچھے ہوتے ڈش ہوماز پڑھو گے اللہ ہو میں نہیں آ ملوڈیا دیا تقریر قسم خدا دی جننے مقرر نے سارے تکریر سننی آرام نے سارے تکریر آرام نے شاہ شبیر شاہ مشتاق سلطانی میں تو ہوں موضوع بانی رہا ہے کہ بیمار ہو گیا ہے مولیاں دے خلاف تقریر کروں سی دعا دیتی ہے حالت چی کھاوا مونج کوٹ ایمان ہو دسو جنے بندے بیمار یہ ہسپتال ہے جہے برے پے نا ہسپتال یہ سارے مولوی کے پٹے نے یہ <laughs> تو گل ہے بھائی ایک بندہ توتا سوتا کسی دکاندار کول راڈیا جا بیٹھا تیل دی شیشی تے تیل روڑ گیا تھلے دکاندار گسا لگا انہیں کٹ کوٹ کے نا ٹینڈ کر دیتی اگوں ایک بندہ قدرتی بازار دے او دے جی آن بندے دی جو ٹینڈ دی نا تو توتے بھی کیا کہن لگا لگتا توں بھی تیل روڑے آئی کسے دا اور جیوے توتے کا مراد سمجھیا بھی سارے ٹنڈا والے جنے ہیں ن سارے روڑی پھر یہ ملیں اترے چوہے یہ سبزی پھرتے اور جہے چشتی بیمار پہ آتا ہے یا جڑے یہ سارے سڈے ہی پیٹے بیمار پہ آتے ہیں بہن نام کانوں ڈے وڈے کفر کل میں ایک سٹ پہنچی مشتاق سلطانی, سلطانی کی وہ تو شیتانی ہے سلطانی کتنے وہ کفر سن کے حیران ہو گیا کسٹ میرے تے آئی اندر شان عید ملا دبی وہ پڑیا شیر ربر کما بیٹھا تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹھا سارے آس بھی نال پڑھو اللہ وہ نام مراد دو میں خیر نام مرادو جہاں سننے والے نے شبیر شاہ نو سلطانی نو فلانے خانو ن جن مقرر ہے وہ نکاح دوبارہ کراؤ میں کسمیا پیا جی اپنے نکاح کی خیر منو رب پیار کما بھٹا ایک تیرے دم بدلے گل دنیا پا بیٹا گل دنیا پا بیٹا یعنی مطلب آپ رب کسی آ گل پی گئی رب آ کے پیا یہ جا دنیا بنا کے رب فسیا حبیبا صرف تیری وجہ فسے ہی ورنہ اونج فسن والی شاید کونی بھی؟ اللہ دی شیر پیا جی مان پھر اندھا اندھا کل لو سارے پڑھو تیرا تو نہیں توڑا دوا خوف کرو یہ جا دو سو سال یہود کی حکومت کی لانسی نے اتنے انہیں کام ہے کہ انہیں تعلیم اپنی دے کے تعلیم اسلام کی دی دی حکومت نظام مستفا کھو کے اونے علم ختم حکمت ختم اقل ختم دنائی ختم ہر ختم کر کے پاگل کتے بنا چھوڑے نے ہوں ابو جہل مسلط نے نہ مراد نہ اپن پتا ہے جنہوں نے ایمان دی خبر نہیں او جڑے قوم کے بھی آدھار لے کے تکریر کرشک رسالت دے سبق دینا آئے بیٹھے آ وہ کنجرا دے اپنے نکاح کوئی نہیں وہ پچھو اس قوم دا کی اشر بنتی ہوئی. یہ شیر لکھ کے بریلی شریف ہندوستان چل رہے ہو شیر پڑھنے والا منع والے لوگوں کا کی حکم جی وہ نہ لکھن مرتا پھر آگے تو سترے بے وکوف لوگ سوچتے نے यह रोकता होना इस वास्ते रोकता होना ताकि आंता होना सिर्फ मैनू सुन होर ना किसान नाम ना मुराद किसी का बूथा को बंद कर सकता वो मरे मेरा मैनू सुन कोई मैनू मुठ से चुक लेना तू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 اس بارے لکھا بھی دے مگر نماز جائز تو ان کی تقریر کرا من, کے من جائز ہے یہ ابد ال تباب بھی ہو گیا سارے گھر ڈشا نے ٹیویا نے ہین کوئی نہ جا مکالا نہیں ملکی خلا और फिर कौम सा बड़ी शरारती मसले पुछे ना टीवी के बारे फिल्मों के बारे तो उन्होंने पूछ गए जिना के घर च पही बड़े शरारती क्यों इन पता है भी हम जूर खादा है प्याू कोई मसला पूछे मौली जी कुत्ता हिला लेके हरा में तो उन्हें की आखना آپ سو روپیہ کھانا ہے تو کتے ایک آتوا سنا لیا فتوا فتاوا ہے ملت تتابوں کا تعارف کرا رہا بازاروں مل جی کوڑ رکھ لو چنگا ہوں سیانے آتے ہیں جنس پی کر کسلے کام آ ج فتوا فکی ملت مولانا جلال الدین احمد امجدی ہندوستان نے بہار شریعت کتاب جنا لے وہ آلہ حضرت بریلوی دے شگرد دے خلیفہ نے نا مولانا امجد علی صاحب اگوں شگرد نے مولانا امجد علی صاحب دے دا مطلب ہے آستانہ بریلیا دا فیل ہویا کہ نہ ہویا ہوا انہ دیا کتابیں ملوڈیا نے انجرکیاں ہوئی گھروں میں اپنے دبخانے سے تقریرات کرتے دی کتابوں کو یہ ایک مشہور کتاب خطبہ محرم اچھا جی نمبر پہلی صفحہ نمبر ایک سو سولا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 لکھا ہے بفے روحانی آلہ حضرت امام احمد رضا محد سے بریلوی ہن یہ کلے نہیں پھر انادت نال تائی مفتی انوار احمد صاحب قادری امجدی ترتیب دے مفتی کہڑے نے مفتی ابرار احمد امجد برکاتی مفتی اشتیاق احمد مسباہی امجد ہندوستان کے مفتی محمد اویس ال امجدی ہندوستان دے سارے ہندوستان کے ایک کبلا اچھا آخری حوالہ نظہت ال کاری شرہل بخاری یہ پانچ جلد بخاری شریف کی شرح ہندوستان دے مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی ای بہار شریعت والے صدر شریع مولا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی دے شاگرد اور خلیفہ بخاری شریف دی شرح پنجا جلدیں فرید بک سٹال لاہور چھاپی جلد نمبر پنج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 ابد الباب آخر تھا یہ تصویر ہے لائل نے میں دے میں منہ چو میں خود یہاں کے منہ چو اخوا چڈا یہ تصویر آگے یہ کھے ہو سکتا میں کیا ج تصویر ٹی وی نا تن کے بنے پھر پتا کی آرٹی سر تصویر کہ نہیں مانگ دس مہا بغیر تو اپنے منہ چیخ تصویر ہو آخ پر بئیمان بندہ بے وقوف ہوں پتہ نہیں ہوتا میں منہ چوکی بکریا وا کیسو نے بات کی ہوں وہ جو یہ دسیا وہ میں تم پڑھ کے سنا تصویر کیڑی شاید کا نام ہے فرمایا جاندار زی روح کے چہرے بنانے کا نام ہے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 تا دی سے نعمت تور سے گل کر سارے چھوٹے حضرت صاحب کبلا بہ پچھلی مسجد ہوتے کہ سن کتابوں سے نہیں پڑھتے کتابوں سے کتاب تے ہون آئی انہاں نے جدو یہ مسلا اٹھیا سی تو انہاں دلیل دیتی سی کہ اکس اور تصویر زمین اسمان دا فرق ہے کیوں فرمایا جڑا ہے نا او اکث والے دا محتاج ہے تصویر محتاج نہیں اکس والے دے وجود دا محتاج سامنے ران دا محتاج پانی تے شیشے دے سامنے جیس دا اکس ہے وہ روے گا ہٹ جاوے تو کوئی شہ نہیں انہاں فرمایا تھی جی تصویر ہوں یہ محتاج نہیں ہوں ہاں جی یہ فرق ہے اکس تے تصویر دا اور ویخ لو سے بزرگاں میرے ماما جی کبلا چھوٹا پڑے تو کوئی نہ انہاں اتے رب دی طرف انہوں نے دل چ گل آئی او فقیر فکیرا دل جڑا ہے نا او مفتی ہوں ہے مومن دا دل کامل مومن دا دل مفتی ہوتا ہے ہزور نے فرمایا آقا نامدار نے فرمایا ہے اس تختے کل باگا و نفتا کل اپنے دل تو فتوا پوچھ باوے مفتی فتوی دے رہ دل تو فتوا پوچھ میرے ماما جی قبلہ فقیر آپ فقیر نے مرد کامل نے انہوں دے دل دے مفتی اندرو فیصلہ دیتا ہے جہی گل انہوں ایتھے اتے کی پڑھنے تو بغیر اج ہندوستان تو فتوا چھپ کے بخاری دی شرع میں تیرے سامنے آ گیا اگے لکھتے تصویر کے وقت کی اصلی لت حدیث میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کو قرار دیا گیا اور میرا کسٹ کے ویخو اللہ تعالیٰ دے فضل میں چروکڑائی آدھا تھا میں تصویر ویڈیو کیسٹا وغیرہ اس واسطے حرام نے تھارا کہ اللہ دی مخلوق دی مشابہ مخلوق بناو حدیث پاک کے ہے کہ سخت ترین آزاد گا لوگوں ہوا ہو گے جہے اللہ دی مخلوق ورگی مخلوق بنا دے نے جاندار مخلوق ورگی مخلوق بنا میں کوئی سینکڑے کیسٹائ جی گل کر چکا لیکن یہ کتاب میرے سامنے نہیں آئی ایک تقریباً مہینے پندرہ دن ہو گئے کتاب میں خریدی بازاروں پہلو میرے کو نہیں تھی ہاں حضرت صاحب قبلہ دے نگاہ مبارک دے فیض نال میں گل کی قرآن حدیث بخاری شریف کے حوالہ دے کے گل کر سا جڑی حدیث کا حوالہ جیویں دی دلیل میں پیش کردہ سا آ مفتی شریف لاکم جدید بہار شریعت دے مصنف کے انہوں نے یہی گل لکھی ہے فرمایا تصویر کے وقت کی اصل علت یعنی yani جس کی وجہ نالے حرام اصل سبب کیے فرمایا اللہ تعالی کی تخلیق کے ساتھ مشابات ना। ना। ना। حدیث پاک میں صاحبہ یخلو کو خلق کی کہ بندہ میری مخلوق جیسی مخلوق بنا رہا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ عام تصاویر کے بنسبت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 ایسا جڑا ہے جا باگڑ بلا ہے کراچی والا وہ جاگ جگہ کرگڑ بلے دی فوٹو کی فوٹو کتنے اور, اور بئی مان ایڈے نے ویس رضا قادری کہتا ہے میں آلہ حضرت کے ادھر کے ہوں تریلی شریف کا میں نہیں تو تیلی شریف دا ہونا ہی بریلی شریف دا دا دا بریلی پہنے دا تو مرید ہوں تو بریلی والے دے پینے یار میں تا مراد آ پوریا کیسٹ فلا چڈیا نی وہ سمجھ آ گئی کوئی نہ फिर आता शुद्ध कर इस वास्ते देखो रब का रंग हों अल्लाह के प्यारे में देखो रब याद आ जाता है सुधार की कसम इस वास्ते जो हमें साफा होना तो कब्बड़ अंदर लग जा مٹ جائے خود ہی مٹ جائے غرور جڑا بندہ میں بڑی شایا میں چلا توڑے نے اے لال چندروں مٹ جائے ہاں جی اور میں بن جاؤں موت زندگی بکا ہو اخيرًا ان بل بل